Asalaamu alaykum students. How are you? I am fine, thank you. And we were talking about uh, television. Soon after radio station when the people were, actually people were just getting familiar with the uh, radio in the beginning of, uh, the first quarter of uh, 20th century where there was a talk around about uh, television. Not the word television was used, but there was quite a talk how to transmit images. If you can transmit your voice, why not try sending images across? Technology was the same, and the technology was very promising that it would do if an attempt was made to transmit images as well. اینال آپ ایک انرجی فارم سے why not to take in the fold of analog technology these images as well and transmit it uh, across uh, through with the help of radio waves. ود were successful. And uh, very soon people were familiar. If radio was there in the 20s, people were quite familiar in most parts of the world about television in the 30s. That was an unfortunate event that the Second World War halted the progress made on television. But just the beginning of a Second World War that was in 1939, television technology has moved from mechanical to electronics. but, ویری ویری لمیٹڈ اسکیل اور برطانیہ میں تو تھوڑی بہت ٹرانسمیشن جو تھی وہ شروع تھی اور لوگ جو تھے بہت کم کم لوگ امیر لوگ یوں کہہ لیجیے کہ وہ ٹیلی ویژن جو تھے وہ پروگرام دیکھ سکتے تھے اور آس پاس کے ہمسای تو آ کے دیکھ ہی لیتے تھے لیکن امیرکا میں اس کے اوپر کافی کام ہو رہا تھا لیکن سیکنڈ ولڈ وار کے بعد تو پھر بہت ایزی کے ساتھ کام ہوا جیسے ہم نے کہا کہ نائنٹین میں کلر ٹیلی ویژن گئے پھر ریموٹ ٹیکنالوجی آ گئے, پھر پروگرامز کے مختلف جو فارمیٹس تھے وہ بننے شروع ہو گئے اور ایک بہت بریک تھرو جو, جو بن جیسے اب آپ خوب واقف ہو چکے ہوں گے کہ سپیس میں جب سٹار سیٹلائٹ بھیجا گیا تو وہ ریڈیو ویوز کے حوالے سے ریڈیو بہت سارے اس کی کمیونکیشن بھی اس کے تھرو ہوئی اور ٹیلی ویژن کی بھی کمیونکیشن جو تھی اس کے تھرو ہونی شروع ہو گئی پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جب ڈسکس کی کہ پھر جو ٹیلیویژن کے جو فارمیٹ تھے وہ آلموسٹ وہی تھے جو ریڈیو کے تھے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے جہاں پہ بہت سارے ٹیکنیکل ایریاز جو تھے ان کا ایک بہت گرے ایریا تھا جہاں پہ وہ بہت کامن تھے جیسے ریڈیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہی کامن ہیں جیسے مائکروفون ٹی اب ریڈیو میں تو ویسے یہ وربل کمونیشن ہے لیکن ٹیلیویژن میں وربل کے ساتھ ساتھ نان وربل بھی ہے یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ نان وربل کے ساتھ وربل ساتھ بھی ہے گویا جو ریڈیو کا ایک پورا میکنزم ہے وہ ٹی وی کے ساتھ ہے. ٹی وی اس میں ایک ایڈیشنل چیز تو ہے لیکن ٹی وی انٹائرلی ڈیفرنٹ اینٹی نہیں وہ ایک الگ بات کی اس کا جو انفلوئنس ہے اس سائڈ پہ جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس کا جو انفلوئنس ہے وہ تھوڑا سا ضرور ہے لیکن جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریڈیو سے لیکن جیسے ویسے اسٹوڈیوز ساؤنڈ پروف اسٹوڈیوز بننے ریڈیو پاکستان کے اگر آپ اس زمانے کے حوالے سے میں بات کر ہوں جب ریڈیو پاکستان نہیں ہوا کرتا تھا اور پرائیویٹ چینلس نہیں ہوا کرتے تھے اگر آپ کسی ریڈیو پاکستان کی عمارت میں انٹر ہو تو آپ کو بہت دبے پاؤں چلنا پڑتا تھا. مباد کوئی آواز جو ہے وہ کسی اسٹوڈیو میں داخل ہو کہ کسی ٹرانسمیشن کے عمل میں مخل نہ بائی ہوٹرفیئر وٹ دا ٹرانسمیشن از گوئنگ آن فرام سم ایڈجیسن اسٹوڈیو اگزیکٹلی یہی چیز ٹی وی کے بارے میں بھی جب آپ کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن میں انٹر ہوں تو آپ کو بہت اپنی آواز کو کم رکھنا پڑتا ہے اور آپ خاص طور پہ جس اسٹوڈیو کے باہر لکھا ہو آن ایئر وہاں سے گزرتے ہوئے تو بولنا ویسے جرائم میں شامل ہے آپ کو بھی نہیں کرنا ہوتی اور قدموں کی چاپ آپ کی بلکل یہ بہت ساری جیزیں تھی. ویسے ہی اسٹوڈیوز بنے ہوئے ویسے لوگ بیٹھے ہوئے پروگرام کے پیٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ایریا سے نکل کے پروگرام کے جو فارمیٹس تھے, تھے. نیوز کے فارم شروع شروع میں نیوز میں بہت انشن آپ نے خبریں ریڈیو پہ پڑھ لی آپ نے ٹی وی پہ پڑھ لی بالکل اسی طرح جو ان کے براڈکاسٹرز ہوتے تھے اسی فارم میں صرف فرق یہی تھا وہی نان وربل کا کہ آپ کچھ فوٹیج دیکھ سکتے تھے کچھ امیجز دیکھ سکتے تھے آپ اناؤنسر کو دیکھ سکتے تھے خبریں پڑھنے والے کو دیکھ سکتے تھے اور بلا شبہ ڈسکس بھی کر سکتے تھے اس کا ایک اپنا ایریا تھا ٹی وی کے حوالے سے لیکن بہت سارے ایریاز کامن تھے میوزک کامن تھا وہی میوزک آپ سنتے ہیں ریڈیو پہ وہی آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ شروع شروع کے دنوں میں تو کچھ بہت زیادہ فرق بھی نہیں تھا چاہے وہ فوک میوزک ہو چاہے نیشنل سانگس ہوں چاہے فلم کی سانگس ہوں غزلیں ہوں اگر آپ امانت علی خان کی غزل ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو وہی غزل ٹی وی پہ بھی آ رہی ہے فرق صرف وہی تھا کہ آپ ٹی وی پہ اس کو دیکھ سکتے تھے. اور شروع شروع میں ٹی وی کی اپنی کوئی ایسی پروڈکشن بھی نہیں تھی اور ریڈیو سے جیسے ہم فارمیٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈراما ایک فارمیٹ بنا تھا ریڈیو کا اسی حوالے سے ٹیلیویژن نے بھی اپنے ڈرامے کا سفر جو تھا وہ جاری رکھا وت دی ہیلپ آف امیجز بہت زیادہ ٹریول کیا اس ڈائریکشن میں ٹی وی نے بعد میں لیکن ان کے پاس ایک فارم ایسا نہیں تھا کہ جب ٹی وی شروع ہوا ہو تو بہت سارے پروڈیوسرس کو اور بہت سارے انٹلیکچوئلس کو بیٹھ کے یہ سوچنا تھا کہ یار کچھ ڈراما قسم کی چیز بنتے ہیں جس میں لوگ آئے ایک فارمیٹ اویلیبل تھا اور چونکہ ہم نے کہا کہ فلم کا زمانہ بھی تقریباً لگ بھگ وہی تھا فلم شروع ہوئی بیس سال بعد ریڈیو شروع ہو گیا دس بارہ سال بعد ٹی وی بھی شروع ہو گیا تو یہ بہت میس کمیونکیشن کے یہ جونٹس یعنی یہ جو بڑے بڑے آرگن تھے یہ تقریباً آگے پیچھے ہی انٹروڈیوس ہوئے یہ صرف پرنٹ میڈیا کا ڈفرینس ہے کہ اس کی حکمرانی ان چیلنج چار ساڑھے سال کائم رہی اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہی میڈیا جو ہے آج بھی اس کا امپریشن اتنا گہرا ہے کہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تم کہتے ہیں اچھا پرس نے کیا کہا اس میں ہم یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی کیا کہا مگر پریس نے کیا کہا اس کے حوالے سے اس کا امپریشن اتنا زیادہ ہے پرنٹ میڈیا کا کیونکہ وہ چار ساڑھے چار سو سال رہا جبکہ ریڈیو ٹیلیویژن اور فلم کی ایج ابھی شاید سو سال بھی نہیں ہونے میں آتی ٹی وی کی تو خاص طور پہ سال کی عمر ہے مگر اس دوران دیکھ لیجیے ٹی وی میں کیا کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ریڈیو اور ٹی وی میں کامن گراؤنڈ کے حوالے سے سامنے آئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں تھوڑا سا ریڈیو کے حوالے سے فرق تھا مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے جیسے امریکہ میں این ٹی ایس سی کا ایک ٹرانسمیشن کا سگنل ٹرانسمیشن کا سسٹم تھا سی کیمپ کا سسٹم جیسے فرانس میں بہت اور فرانس میں اور جو فرانس کے حلقہ میں جو ممالک تھے جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی جو فرانس کے حوالے سے استعمال ہوتی تھی وہاں پہ, پہ پھر اس کے بعد بہت پاپولر سسٹم آ گیا پال پی اے ایل فیز آلٹرنیٹنگ کا جو سسٹم تھا لائنس کا وہ آ گیا اور جسے کہا گیا گیا پرفیکشن ایٹ لاسٹ پھر ایسے ڈیوائسز آنے شروع ہو گئے مین I mean ایسے ٹیلیویژنس آنے شروع ہو گئے جس میں یہ تینوں سسٹمز جو تھے ان کو ریسیو کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی آج کل جتنے بھی ٹیلیویژن آپ کے پاس ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی مینوفیکچر ہو رہے ہوں وہ ان تینوں سسٹمز پہ آنے والے سگنل کو ریسیو کرنے کے کیپیبل ہیں تو بہت پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ وہ ڈیوائس چاہے امریکہ سے خرید لیں چاہے آپ جاپان سے خرید لیں چاہیں تو کراچی کی کسی مارکیٹ سے خرید لیں پشاور تو پھر ہے ہی وہاں سے خرید لیں وہ جو گیجٹ آپ لیں گے وہ پوری دنیا میں آپ کے لیے استعمال ہے کیونکہ وہ کیپیبل ہے جس پہ ڈفرنٹ ٹرانسمیشن کیس کرتی ہے لیکن ٹی وی یہاں پہ آ کے رکا نہیں ٹی وی کی جو گروتھ تھی اور جو سٹار کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ سٹار کے حوالے سے پھر جو ٹرانسمیشن تھی وہ پوری دنیا میں اسٹوڈینٹس شروع ہو گئی کیونکہ سیارے کے ذریعے جب آنی شروع ہوئی اس سے پہلے تو جو ٹیرسٹریل تھا کہ آپ کا جو اینٹینا ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے جو لائن ان سائٹ کا جو ایک فارمولا تھا جو ٹیلیویژن کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ جب اس کو ٹرانسمیٹ کرتا تھا تو وہ گراؤنڈ کے ساتھ جہاں تک گراؤنڈ کا کرویچر نہیں آ جاتا وہاں تک وہ اس کو میسج کو لے جا سکتا تھا سگنل کو لے جا سکتا تھا لیکن جب ونس اٹ واز تھر داٹل اور ہو کے واپس آتی ہے لہرنے تو شارٹ ویو کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ زیادہ دور تک جا سکتی تھی ٹی وی کا ایسا معاملہ نہیں تھا تو ونس اٹ واز تھرو دا سیٹلائٹ یو آر ایبل ٹو ریسیو سیگنل فرام اینی اسٹیشن ان دا ولڈ جس کا اس سیٹلائٹ کے ساتھ لنک uh, ہو اسی لیے سکسٹیز میں یہ پاسبل ہو گیا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو تو اس کی لائو کوریج آلدو اٹ واز ویری کاسٹلی ان دوز ڈیز بیک ٹیلسٹار ہیڈ دا مینو پلیئر ٹیکنالوجی واز اوبیئسلی کاسٹلی ان دا بننگ بٹ To have a live coverage of any event anywhere in the world. Provided it had a link with the satellite. Satellite کے بعد جب بہت زیادہ اور satellite آنا شروع ہو گیا تو پھر یہ common ہونا شروع ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ TV جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. شروع شروع میں تو آپ local TV دیکھ سکتے تھے کیونکہ جو transmitter ہے ان کی throw اتنی ہوتی تھی کہ آپ اسی range میں دیکھ سکتی ہیں. لیکن بعد میں جب سیٹلائٹ ہوا تو آپ زیادہ ٹی وی دیکھ سکتے تھے جب زیادہ ٹی وی دیکھنے کا معاملہ آیا تو پھر ٹی وی کے ایریا میں ایک تھوڑی سی چینج آ گئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیبل ٹیلیویژن اب یہ ہوا کہ کسی ایک جگہ پہ ایسی ارینجمنٹ کر لی گئی کہ وہاں پر بہت سارے سٹیشنز جو ہیں وہ کیپچر کر لیے جائیں مطلب یہ نہیں کہ یہ صلاحیت میرے پاس بھی ہو آپ کے پاس بھی ہو انفرادی طور پہ مختلف لوگوں کے پاس یہ بہت زیادہ مہنگا تھا سسٹم تو یہ اٹ واز ناٹ ورکیبل اس کا سولوشن ہوا کہ ایک جگہ پہ کسی بھی ایک علاقے میں ایک جگہ پہ اس قسم کی ارینجمنٹ کی گئی کہ آپ جتنے بھی وہاں پہ چینلس اویلیبل ہیں وہاں پہ ریسیو کیے جائیں اور ریسیو کرنے کے بعد ان کو ایک کیبل نیٹورک کے ذریعے نوٹ ٹرانسمیٹنگ دم تھرو ریڈیو ویو نو تھرو اے کیبل جیسے کو کیبل ہوتی ہے آپ بہت فیملی رہے جیسے آپ کے گھر میں اگر کیبل سروس ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو کیبل اس کے ذریعے آپ اس کو سارے گھروں میں پھیلا دیں تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ الگ الگ سے آپ کو سارے چینلز کی ریسیپشن جو ہے اس کی ضرورت نہیں لینے کی دیٹ از اسٹل اوسٹلی بزنس آپ کو پتا ہے بہت سارے ڈیکورڈرس پہ پروگرام چلے جاتے ہیں تو اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری باڈی ٹو پرچیز سروسز آف آل دا ٹیلیویژن اسٹیشن لیکن اس کا ایک حال یہ نکلا کہ کیبل سروس جو تھی وہ انٹروڈیوس ہو گئی اٹ واز 70's اور 80's اور 90's میں تو it was very اور آج کل تو شاید کوئی اچھا تصور نہیں ہے کہ کیبل سروس سے ہٹ کے آپ صرف ایک لوکل سٹیشن پہ دو چار لوکل اسٹیشن کے اوپر آپ کنفائن ہو جائیں ایسا بہت ہی کم ہے یا تو آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اپنا جو اپنا الگ سے ایک کینٹینر لگا کے ڈش اینٹینر جسے کہتے کیبل سروس سے پہلے لینڈ اسکیپ بہت مختلف تھا تقریباً ہر گھر اور فلیٹ کے اوپر آپ کا ایک ڈش اینٹینا نظر آتا تھا اگر آپ جہاز سے وہ منظر دیکھیں تو وہ بھی بھولنے والا منظر نہیں لیکن پھر بہت جلدی کیبل اور اس نے آ کے پھر ڈش کو ریپلیس کر دیا کیونکہ بہت سارے جو پروگرامس تھے اسٹوڈینٹس وہ اویلیبل نہیں تھے ایون ڈش کے اوپر بھی کیونکہ اس کے لیے آپ کو ڈیکوڈر کی ضرورت ہوتی تھی اینڈ ڈیکارڈر یو آلویز پے سنی اینڈ یو بائی سروسز آف دوز ٹیلی ویژن ٹو واچ نیوز ویوز انٹرٹین ڈراما فلم تو ڈیکارڈر کا فی الحال یہ نکلا کہ ذریعے اماؤنٹر آف چینل یو کین ناٹ ایون جسٹیفائی واچنگ ٹیلیویژن اتنے زیادہ اویلیبل ہیں یہ ٹی کی دنیا میں چینجز آئیں اس کی transmission کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ٹی وی میس کمیونکیشن کا یہ حصہ بنا تو کیا چینجز جو تھی وہاں پر وہ آئیں ایک چیز جس کا ذکر ابھی ہم کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بات سرو یہ بھی ختم نہیں ہوگی کہ کیبل ٹیلی ویژن آ گیا اور سیٹلائٹ چینلز آ گئے اور ٹی وی کے نشیات کا جو دائرہ تھا وہ بہت بڑھ گیا جیسے ہم نے کہا کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہے کہ ہے جستجو خوب سے ہے خوب ترک اس کے اوپر بہت عمل ہوتا ہے اور کسی طرح کو اور زیادہ ریفائن کیا جائے ان کی کنٹینٹ میں نہیں اور شاید یہی انسان کی ترقی کا راز ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کنٹینٹ نہیں ہوتے کہ بس اب یہ فائنل ہے اور اب یہ چیز تو قیامت رہے گی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو سائنس اور جو انجینئرنگ کے مختلف سے, ایریاز ہیں دیکھا ڈوئنگ دس ٹیلیویژن کی آپ بات کر لیں جیسے ہمارا یہ ایریا ہے میس کمیونیکیشن کا اور ہم ہم بہت اس کے اوپر ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر کورسز کرتے ہیں اور تقریباً دنیا کے ساری یونیورسٹیز میں جیسے ہم نے کہا کہ ریڈیو ٹیلیویژن کے حوالے سے کورسز آ گئے یہ بھی ایک بہت بڑی چینج آئی لیکن ہم ٹی وی کی بات کریں سیٹلائٹ اور کیبل uh, چینلس کے بعد اور انڈیویژل چینل ٹرانسمیشنس کے بعد اب ٹی وی کے اندر ایک اور جسے ہم ایچ ڈی ٹی وی کہتے ہیں ہائی ڈیجیٹل یا ہائی ڈیفینیشن از نون ڈیفینیشن ہائی ٹیلیویژن ٹیلیویژن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ کیا ہے اب ٹی وی سیٹس کے اندر جس طرح مختلف سیگنل ریسیو کرنے کی صلاحیت بڑھائی گئی تھی انہیں انیبل کیا گیا تھا کہ وہ مختلف قسم کے سگنلس کو پک کریں جیسے سی کے کا اور جیسے پال کا اسی طرح ٹی وی کے اندر ایک اور چینج آ رہی ہے اگرچہ یہ فیوچرسٹک لیکن آئی تھنک ان سے بات کر رہے ہیں تو دنیا میں ایک اس ٹیکنالوجی کی آمد آمد ہے اور بالکل لیٹسٹ آج کل کے ہی دنوں میں یہ بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بات جو ہے بالکل اسی طرح ہو جائے گی جیسے ایک ماضی کا حصہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اب ٹی وی کے اندر آ رہی ہے اب کیا ہے کہ جو آپ کا جو موجودہ ٹیلی ویژن ہے اس کو انیبل کیا جا رہا ہے اس کو کیپیبل کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جو سگنل ہیں ان کو بھی ریسیو کرے جس طرح کمپیوٹر کے اوپر آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل جیسے بائنری ٹیکنالوجی ہے جیسے زیرو ون کی جو ہے اسی اس کے اس حوالے سے ساری یہ ٹیکنالوجی ہے اگر جس میں بہت سارا میتھمیٹکس اور فزکس انوالو ہے تو ہم نارملی جنرلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ٹی وی کے اندر تو ڈیجیٹلائزڈ فارم میں آپ کو ٹی وی کی ٹرانسمیشن لے گی اس کا ہم ذکر ایک اگلے کسی لیکچر میں کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ مرجنس آف میڈیا کی حوالے سے بات کریں گے ٹیکنیکل لائن پہ یہ کیا چیز ہے مگر ڈیجیٹل حوالے سے آپ کا جو ٹی وی وہ اینبل ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا بہت ہی ایک امیزنگ بات ہوئی اس امیزمنٹ آئیٹل ویور جو ہیں دے وڈ وڈ نیور ہیئنسڈ جب ڈیجیٹل ہو جائے گا ٹیلیویژن تو آپ کے اندر بھی viewer, آپ کے اندر بھی یہ, آپ کو بھی یہ موقع مل جائے گا کہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اسی طرح منوبر کر سکیں جس طرح آپ ٹی وی کے سوری جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کے پروگرام کو منوبر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا کہ جو ہے یہ ٹو ڈی شن آپ کو یہ امیجز دکھاتا ہے اٹس ناٹ تھری ڈائمینشن لیکن جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہاں پر آپ تھری ڈائمینشن کام کر سکتے ہیں بہت سارے آپ جیسے آج کل تو آپ ہی کا یہ زمانہ ہے ڈیجیٹل کا بہت سارے آپ کے جو دوست ہیں اور آپ خود بھی اس میں واقف ہوں گے جیسے میکس ہے جیسے مایا ہے جیسے آٹو کیٹ ہے اور بہت سارے پروگرام ہے کمپیوٹر ایپلیکیشن ہیں جہاں پر آپ 3D ڈی منوورنگ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی امیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر اگر آپ چاہیں کہ آپ کا اس کا ویو لیں اور آپ اس کو ٹویسٹ کر کے آپ اس کو ریوالو کر کے دیکھنا چاہیں کس اینگل سے کیسے وہ نظر آتا ہے تو یو کین جب کمپیوٹر کے اندر یہ چیپ اویلیبل ہوگی جسے ڈیجیٹل انیبل کہتے میں گے کہ ٹی وی سے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کو منوبر کر سکیں اور آپ اس کو تھری ڈی میں دیکھ سکیں جیسے ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ڈی کی فارم میں دیکھ رہے ہیں لیکن جب وہ ڈیجیٹل چپ آپ کے پاس آ جائے گی جب ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ٹیلیویژن آپ کے پاس ہوگا تو جس طرح کمپیوٹر پہ منوبرنگ کر سکتے ہیں اینگلز کے حوالے سے اسی طرح اسٹوڈینٹس آپ یہ بھی منوبرنگ کر سکیں گے کہ آپ مجھے تھری ڈی میں دیکھ سکیں آپ ٹی وی کے اینگل کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس کو اس طریقے سے چینج کر سکیں گے کہ آپ کو کسی اور آپ کے پسندیدہ اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس چیز کو تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے ابھی تو یہ باتیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کے شروع کا زمانہ ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ بیس پچیس سال کے بعد تو لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ڈارکیجز کا زمانہ تھا ٹی وی کا کچھ لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے اس سمت میں یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے پچھلے لیکچرز میں ٹائم کی کمی کے باعث ایک دو پوائنٹس رہ گئے تھے تو آپ کے ساتھ ہم نے کہا اس کو بھی شیئر کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ بالکل آپ اپ ڈیٹڈ رہیے کیونکہ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈینٹس کے پاس کوئی معافی نہیں ہے جس بندے نے بھی سوسائٹی میں اس معاملے میں کوئی بات کرنے ہے انہوں نے آ کے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ انہوں نے سمجھنا ہے کہ آپ میس کمیونیکیشن کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے کہنا اب ٹی وی کہاں پہ لے کے جائے گا ہمیں آپ کو یو شوڈ بی نوئنگ وٹ از لیٹ انف میس کمیکشن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میریکل ہو گیا مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا ابھی اور بھی ہوگا تو جو اس میں دوسرے لوگ ہیں جو پروگرام سائڈ کے لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے کہ جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہم کس طرح کے پروگرام پھر بنا سکیں گے تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کون سی ہوگی اور ہمیں یہ موقع ہے وہ سارے لوگ جیسے آپ پروڈیوسر بننے کا سوچتے ہوں گے کچھ لوگ اسکرپٹ رائٹنگ کا سوچتے ہوں گے کچھ ڈائریکشن کا سوچتے ہوں گے تو ٹی وی کے حوالے سے ابھی سے ذہنی طور پہ ایسے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کس طرح کے پروگرام بنائے کیونکہ پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا دا پیپل ہو وڈ بی ان پوزیشن ٹو منوور دیئرنٹ ڈائمینشن ٹو ڈی سے ہٹ کے جب تھری ڈی میں اور ایون مور وہ کر سکیں گے تو کس طرح وہ اپنے جو ویورز ہیں ان کو اپنی گراس میں رکھ سکیں گے سو لیٹ سی وٹ ہیپنس ان فیوچر لیکن آج اسٹوڈینٹ جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہم تھوڑا سا پھر پیچھے کی طرف جائیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پاکستان میں کس طریقے سے نمودار ہوا اور کس طریقے سے ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی کو اس کی نشریات کو یہاں پر لوگوں نے لیا ریڈیو کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ریڈیو پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آ چکا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور بھی موجود تھا ریڈیو پاکستان پشاور بھی موجود تھا اور پاکستان بننے کے بعد تو بہت تیزی سے اور پاکستان بننے تک ریڈیو کی ٹیکنالوجی ویسے بھی بہت پاپولر تھی لیکن ٹی وی ایک ایسا ایریا ہے جو پاکستان بننے کے بعد جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس اخبارات بھی پہلے موجود تھے رسائل بھی موجود تھے میگزینز وغیرہ بکس اور ریڈیو اور فلمس کا بھی جیسے ہم نے ذکر کیا بہت ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا کہ کتنا جو وہ والے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان بننے سے پہلے کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے جیسے ہم نے ذکر کیا دلیپ کمار کا جیسے ہم نے بات کی وہاں پہ محمد رفیع کی نور جہاں کی شمشار بیگم کی سبیہ بیگم کی شوکت حسین رضوی کی اور بہت سارے لوگ تھے جن کی بہت کنٹریبیوشن تھی جب پاکستان بننے سے پہلے کا جو زمانہ تھا پھر پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ یہاں آ مگر میڈیم یہ والا پہلے سے موجود تھا اخبار کا فلم کا ریڈیو کا یہ موجود ہے صرف ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آئی کیسے اس کا وجود ہوا جب ففٹیز میں اور کلر براڈکاسٹ شروع ہو چکی تھی امریکہ میں ان پرٹیکولر اور دنیا میں ٹی وی کا کافی نام تھا اور کافی نشیات تھی وہاں پہ تو ہمارے ہاں بھی پاکستان میں سکسٹیز کی ساٹھ کی دہائی میں یہ باتیں شروع ہوئی مختلف جگہوں پہ کہ پاکستان میں بھی اب ٹی وی ہونا چاہیے کیونکہ فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تھا اب سے لے کے سکسٹیز تک کافی ٹائم ہو گیا تھا اور جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ تھے اور باقی کے جو لوگ تھے جو جنہیں باہر جانے کے مواقع ملتے تھے وہ دیکھتے تھے وہاں اس طرح ٹیلی ٹیلیویژن بھی ہے تو یہ بات یہاں پہ شروع ہو کہ ٹی وی کیا جائے اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری باتیں بھی کہ کیسے اس کو شروع کیا جائے اور کیسے اسے جائے لیکن سٹاف کا اصل میں پرابلم یہ تھا کہ اسٹاف نہیں تھا جو اس چیز کو ہینڈل کر سکے نہ تو اس کی پروڈکشن کے حوالے سے تھا نہ اس کی ٹیکنیکل لائنز کا کیونکہ یہ بالکل ایک نئی چیز تھی پہلے سے ٹرینڈ لوگ تو موجود نہیں تھے کوئی سلسلہ چلتا ہوا نہیں آ رہا تھا جیسے میڈیا کے دوسرے آرگنس میں تھا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اخبارات کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا مگر کے حوالے سے یہ نہیں تھا لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی انجینئر کو لانے کی ضرورت تھی تو یہ بات ہوتی رہی کہ کیسے سے کیا جائے لیکن ظاہر جب یہ بات ہونی شروع ہوئی تو کسی اپنے منتقی انجام تک تو پہنچنی تھی اور اس انجام تک پھر پہنچی پھر یو ہوا کہ چھبیس نومبر 1964 کا وہ ایونٹ فل ڈے آ گیا جب پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور سے ٹی وی کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا کیا ہوا کوئی بلڈنگ نہیں جیسے ٹی وی سٹیشن کی بلڈنگ ہوتی ہے کچھ ایسا نہیں ریڈیو پاکستان کے سامنے ریڈیو پاکستان لاہور کی جو بلڈنگ ہے اس کی سڑک کے دوسری طرف ایک آپ یوں سمجھے کہ کرائے کی کوئی جگہ لے کے کچھ انتظام کر لیا گیا کچھ سٹوڈیو بنا لیا گئے کچھ میک اپ روم بنا لیا گیا کچھ ٹی وی ٹرانسمیٹر لگا لیا گیا تو یہاں سے ہوگا اب زیادہ تر وہ لوگ ٹی وی کے پروگرامنگ کے لیے انجینئرنگ سائڈ پہ تو کچھ لوگوں کو ٹرین کر دیا گیا کہ جو ایکویپمنٹ ہے ویژن کا اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور ٹرانسمیشن کیسے پوسیبل کرنی ہے دیٹ واس ڈن زیادہ یہ تھا کہ پھر کریں گے کیا اگر ٹیکنیکل اسٹاف آپ کے پاس دستیاب ہے لیکن آپ کریں گے کیا تو اس کے لیے جیسا نظر آ رہا تھا کہ ریڈیو سے لوگ لیے گئے ریڈیو کے جو, جو آپ یوں سمجھے کہ جو پروڈیوسرز تھے جو ریڈیو کے براڈکاسٹر تھے اور ڈیفرنٹ پروگرامر تھے انالسٹ تھے ڈسکشن پروگرام کرنے والے لوگ تھے ان کی خدمات لی گئیں جیسے بہت شروع کے دنوں میں جیسے آپ فیملیئر ہوں گے ایک نام سے جیسے تاریخ عزیز ہیں نسرین کمل ہوتی تھی اس زمانے میں اب وہ شاید اتنا زیادہ ٹی وی پہ نہیں لیکن عزیز ابھی بھی ایک اپنے شو میں آتے ہیں تب بالکل نوجوان ہوتے تھے کیا عمر ہوگی ان کی اٹھائیس انتیس سال کی ہوں گے یہ ریڈیو پہ خبریں پڑھتے تھے اور پروگرام کرتے تھے اور کچھ فلموں میں بھی آتے تھے ایک جانی پہنچ... آواز کے لحاظ سے تو ایک جانی شخصیت تھی. اب یہ ٹی وی آنے پہ یہ خبریں پڑھا کرتے تھے اب کیسا ہوتا کہ یہ ریڈیو پاکستان میں بھی خبریں پڑھ رہے ہیں ادھر سے پتا چلا اب ٹی وی کی خبروں کا ٹائم ہو گیا تو بالکل بھاگم بھاگ وہ ٹی وی سے میک اپ روم میں پہنچے اور تھوڑا سا میک اپ کروا کے اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بالکل ایک ریڈیو اسٹائل میں خبریں پڑھتے ایسی اور بھی بہت سارے لوگوں کی کیفیت تھی یہ ٹی وی کے اس طرح سے ٹی وی کا آغاز ہو گیا لیکن جب ایک دفعہ آغاز ہو گیا تو پھر کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ سلسلہ انٹرپٹ ہوتا پھر یہ اس کے بعد سے پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن نے اپنی جو مختلف منازل ہیں وہ بڑی کامیابی سے بہت تیزی سے or you can with great confidence Pakistan television has covered its ground and in fact it has paved the way, in fact shown the way to the private sector how to manage a television station and how to manage different programs and how to manage in fact the whole transmission it's mainly because of what Pakistan television did in Pakistan in the, in the 60's it is a fruit of uh, that effort, that commitment Uh, because it was not uh, in a time when you will have a train staff and, and a huge equipment, rather miserly it was started but it was the dedication of the people of those times, we must remember it is because of the hard work put in by those people that today we stand so firm in this area of mass communication we call it television. Uh, اس زمانے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں مثلاً ابھی ان کا ذکر آئے گا ہم پہلے تو ذکر کرتے ہیں کہ جب ٹی وی آیا تو کیا سین کریٹ ہوا عمومی زندگی میں کیا سین کریٹ ہوا ٹی وی کے آنے سے جو پہلا ایلیمنٹ ہمارے ہمیں نظر آتا ہے ہم اسے اگر سماپ کرنا چاہیں کہ کس طرح اس کو سماپ کریں تو ہاں آئی ووڈ سے دیر واز اے گریٹ انتوزیزم اباؤٹ ٹیلیویژن اتنا زیادہ فضا میں یہ چیز پائی جاتی تھی ٹی وی کے آنے سے کہ ٹی وی آ گیا جیسے زندگی میں کوئی بہت بڑی چینج آ گئی بہت زیادہ لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا تھا خود ہمارے گھر میں بھی ٹی وی نہیں ہوتا تھا اسٹوڈینٹس تو اس زمانے میں ہمسائگی کا معاملہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا آج کل بھی ہمسائگی کا زمانہ ہے مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس طرح اتنا ٹائم نہیں نکلتا مگر اس زمانے میں ہمسائگی کا معاملہ بہت ہوتا تھا تو سارے ہمسائے سے لوگ اس گھر میں اکٹھے ہو جاتے تھے جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اب کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے گھر کا جو فرنیچر کوئی کرسیاں کوئی بینچ کچھ اسٹول چار پائیاں وہ سین میں لگا دی جاتی تھی اور ایک دیوار والی سائڈ پہ جہاں پہ مینز جہاں پہ بجلی کی تاریں ہوتی تھی اس طرف ٹی وی رکھ دیا جاتا تھا ٹی وی شروع ہونے سے پہلے خواتین اپنے گھر کے کام کاج ختم کر لیتی تھیں بچے اپنا ہوم ورک کر لیتے تھے پورا اور ابھی ٹی وی شروع ہونے میں چند منٹ ہوتے تھے جب اس کا ایک انسگنیا آتا تھا سکرین پہ اور ایک اس کی سگنیچر ٹیون سے آپ واقف ہیں جو ایک خاص ٹیون آتی تھی اب تو چونکہ چوبیس گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ نشریات شروع کب ہو رہی ہیں اس زمانے میں بڑے مارک طریقے سے نشریات شروع ہوتی تھی ایک سگنیچر ٹیون بجتی رہتی تھی بہت دیر تک ہوں ہوں ہوں کر کے اور لوگ چپ کر کے اس کے آگے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے اور جوں ہی اناؤنسر کا چہرہ نظر آتا تھا اور یہ آواز آتی تھی اسلام علیکم پی ٹی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید تو آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی سیم سے کہ بھئی, آجو آجو شروع ہو گیا بھئی سب لوگ آ جائیں اب جائیں سے آ جائیں وہ شروع ہو گئے تلاوت سے شروع ہونا اور لوگوں نے دیکھنا اس پروگرام کو اور جب تک ٹرانسمیشن ختم نہیں ہو جاتی تھی لوگ ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے کوئی چیز کوئی مس نہ کر دیں کوئی چیز آپ کسی بچے سے کہہ دیں کہ یہ کام ذرا کریں یہ بازار سے کوئی چیز لیں تو وہ اس کو ریز کرتا تھا بچہ کے مجھے کیوں ہر دفعہ کہتے ہیں آپ؟, آپ اس کو بھیجیں کل بھی میں گیا تھا تو آج اس طرح سے ایک اس قسم کا سین تھا جب ٹی وی ہمارے یہاں ظاہر ہوا ایز اے مینس آف میس کمیونکیشن اس کا اتنا انتوزم تھا ٹی وی کو دیکھنے کا آپ شروع سے اس کو دیکھنا شروع کرتے تھے اور دیر تک جاری خاص باتیں جو زمانے میں پاکستان میں ٹی وی آنے کے بازی تھی یہ بہت پورے دن کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی صرف چند گھنٹوں کے لیے اگر میں غلطی پہ نہیں تو شام چھ بجے سے شروع ہو کے اور دس ساڑھے دس بجے تک پروگرام ہوا کرتے تھے اور زیادہ انٹرسٹ اس میں لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ خبریں سنیں گے پھر اس میں اشتہار آئیں گے اس کو دیکھیں گے کچھ ڈراما پھر شروع ہو گئے تھے کچھ تھوڑا موسیق, لیکن زیادہ تر جو جو فلمیں اس وقت اویلیبل ہوتی تھیں نارملی وہ ہماری فلمیں نہیں جو باہر کی فلمیں ہوتی ہیں جو ٹی وی کے لیے بنی ہوئی فلمیں ہوتی تھیں ناٹ فیچر فلم اس حوالے سے جو ہوتی تھیں بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تھی ٹرانسمیشن تھی ہی بلیک اینڈ وائٹ تو بلیک اینڈ وائٹ فلمیں جو تھیں وہ دکھائی جاتی تھیں مختلف ان کے موضوعات ہوتے تھے موضوعات سے تو کسی کو اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی انٹرسٹ یہ ہوتی تھی کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک موشن پکچر دیکھ رہے ہیں آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیجز کس طرح سے ہل رہے ہیں کس طرح ان میں ساؤنڈ کا ایلیمنٹ آ رہا ہے اور ہر روز بھی ٹی وی کی نشریات نہیں ہوتی یہ نہیں کہ وہ چند گھنٹوں تک ہوتی تھی چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن موسٹ پرابلی جو مجھے یاد پڑتا ہے اٹ واز منڈے جب منڈے کو ٹی وی کی نشریات نہیں ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ زندگی کچھ کام ہوا نہیں ٹی وی نہیں ہے اور ایک ہی اسٹیشن ہوتا تھا ایسا تو نہیں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سرفنگ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے کاٹو کی طرح ایسا تو تھا ہی نہیں ایک اسٹیشن ہوتا تھا ایک بلیک اینڈ وائٹ فار فیو آورس اور وہ بھی منڈے کو چھٹی اس طرح کی ایک ماحول میں ٹی وی نے جنم لیا ہمارے یہاں پہ میس کمیونکیشن کا ایک اور گن وجود میں آ گیا اور اس کے حوالے سے میسج تک پہنچنا شروع ہوا ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ کیا باتیں تھیں اس زمانے کے لحاظ سے جیسے ہم نے کہا کہ بہت انتوزیزم تھا اس کے بارے میں بہت اس کی جو ٹائم اسکیل تھا وہ لمیٹڈ تھا ایوننگ کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں ایک ہا. اور ایک خاص بات جس پہ اس وقت یقین کرنا مشکل سر لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا وی ٹی آر کی فیسلٹی نہیں تھی جسے کہتے ہیں ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ وہ فیسلٹی نہیں تھی آپ پروگرام کو ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے ساری کی ساری ٹرانسمیشن لائیو ہوتی تھی ہاں جو آپ کے پاس ریکارڈیڈ چیز ہے آلریڈی آ چکی وہ تو ٹھیک ہے جیسے فلمیں وغیرہ تھیں مگر ایسا نہیں تھا کہ اسٹوڈیو کے اندر آپ کوئی چیز ریکارڈ کر لیں جیسے کوئی غزل ہے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں کوئی میوزیشین آ گئے تو کچھ ریکارڈ کر لیں یہاں تک کہ جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وی ٹی آر کی فیسلٹی نہیں تھی ابھی وہ ایکوپمنٹ ہی نہیں آیا تھا تو کیا ہوتا تھا اب ڈرامہ تو دکھانا تھا ظاہر آپ کتنے حد تک باہر کی فلمیں دکھا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ریکارڈڈ کینٹ چیزیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں بہت تو نہیں ہو سکتا تھا تو یہ ہوا کہ چونکہ ریڈیو پہ ڈرامہ آیا کرتا تھا تو فنکار بہت تھے بہت سارے فنکار چاہتے تھے کہ لوگ ہماری آواز سنتے ہیں ریڈیو سے اور ہمیں جانتے بھی ہیں اخبارات میں تصویریں بھی آتی ہیں تو کیوں نہ ٹی وی کے اوپر آیا جائے اس سے ان کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی تھی جیسے ہم نے کہا کہ ایک سٹار نام کا ایریا تو شروع ہو چکا تھا ریڈیو کے حوالے سے خاص طور سے جو ریڈیو آرٹسٹ ہوتے تھے ان کا ایک سٹار کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا تو ٹی وی کے بعد تو یہ بہت زیادہ فلم کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہو چکا تھا تو کچھ آرٹسٹ کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ٹی وی پہ آئیں اب ریکارڈنگ کی فیسلٹی تو تھی نہیں اب کیا لائف ڈراما مشہور ڈرامے ہوا کرتے تھے اگر میں ایک ڈراما یاد کر سکتا ہوں کہ ایک الف نون ڈرامہ ہوتا تھا بہت پاپولر تھا وہ آپ یوں سمجھیے کہ بڑی لائٹر وین میں ایک ایک اسٹائر ہوتی تھی ایک تنس کی بات ہوتی تھی لیکن بہت ایک آپ سمجھیے کہ نرمی کے ساتھ بڑی شائستگی کے ساتھ ایک بات ہوتی تھی سوسائٹی کے جیسے ڈراموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پاپولر تھا کہ ایک اس کی اپیسوڈ آتی تھی ہفتے میں اور پورا ہفتہ اس کا ذکر ہوتا تھا اسی طرح جو اور ڈرامے بھی ہوتے تھے لائیو ہوتے تھے لائیو شوز کی بات ہے ڈسکشن ہو رہی ہیں تو لائیو پروڈیوسرز کو بہت جو لوگ ڈرام, حصہ لینے آتے تھے ڈسکشن میں ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں یہ بات کہنی ہے اور یہ بات آپ نے نہیں کہنی کیونکہ یہ ایک لائیو، آج کل تو لائیو اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک تھرل بہت زیادہ ہے اور یہ جان بوجھ کے لائیو کیا جاتا ہے کہ تاکہ ایک لائیو ٹرانسمیشن اس میں کمپٹیشن ہے بہت سارے اب جو ٹیلیویژن ہے ٹیلیویژن ہاؤز ہے ان کا یہ ایک پرائڈ ہے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن لائیو جاتی ہے لیکن اس زمانے میں تو مجبوری کے تحت لائو ہوتی تھی کیونکہ ریکارڈنگ ہو مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا جتنی دیر پروگرام آن ایئر رہتا تھا پروڈیوسر بہت نروس رہتے تھے پاکستان پیپل ٹیکنگ پارٹ ان ڈسکشن شوڈ ناٹ سی این تھنگ وچ از ناٹ ان کیپنگ ود دا پالیسی آف دا ٹیلیویژن تو ٹیلیویژن بہت, بہت زیادہ کیونکہ دیکھا جاتا تھا اس حوالے سے ان کی بہت بریفنگ کی جاتی تھی ڈراموں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ گھنٹوں ریرسل ہوتی تھی اتنی دیر اس کی ریہرسل ہوتی رہتی تھی تاکہ غلطی کا احتمال بہت کم ہو جائے اس طرح سے ٹیلی ویژن نے پاکستان میں اپنے اس کا آغاز کیا ایک میس کمیونیکیشن کا بہت جلد پی ٹی وی کو ایک موقع ملا اپنا یوں کہنا چاہے کہ اپنا لوہا منوانے کا اور یہ موقع بالکل ان کے رستے میں آ گیا یہ ان کی کوئی بہت پلین اور بہت ڈیفائنڈ نہیں تھا جس میں انہوں نے یہ کام کیا 64 میں لاہور سے ٹی وی شروع ہوا اور سپٹمبر 65 میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کو ایک جنگ کا سامنا تھا پاکستان واز ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ انڈیا ایک وار ٹائم تھا وہاں پہ آج کل تو بہت فرینڈلی باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں میں ہو رہی ہیں لیکن اس زمانے میں سکسٹی فائیو میں کچھ تھوڑا سا تناؤ کا عالم تھا تو ایک جنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ امپوز کر دی گئی اور پاکستان چونکہ ایک نیا ملک تھا تو اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا پاکستان کو یہ پروف کرنا تھا کہ پاکستان اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کی ڈیفینس کی کیپبلٹی رکھتا ہے بہت وہ ایک نازک سما رہا تھا اس موقع پہ جو پاکستان ویژن نے اپنا کردار ادا کیا اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ مین آف میس رکھنا اور اخبار پہ یا صرف ریڈیو پہ بینک کرنا اس میں دونوں میں کتنا فرق ہے ٹی وی نے بہت ٹی وی کے جو آپ کے جو انجینئرز تھے اس زمانے میں ہمارے جو بھی ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ جو بی ٹیمز تھیں کیا تھا کہ وہ بارڈر پہ چلے جاتے تھے لاہور کے فرنٹ پہ اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً سارے فرنٹس پہ دا وار واز انڈین اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ واز اے انڈین سوئل تو پاکستان ٹیلیویژن کے جو اوبی ٹیمس تھیں وہ بالکل جہاں جنگ ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہنچی اور انہوں نے بہت ایسی فوٹیج بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے بالکل stunning. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں انڈین سولجرس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سولجرس کو دیکھ رہے ہیں کس طرح امبیٹلڈل اور کس طرح فائرنگ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ٹینکس کی موومنٹ ہو رہی ہے, سین ان ہرڈ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ کیونکہ اس میں دشمن کو ایک بہت ڈفیٹ کا سامنا تھا تو جو پاکستان کے اندر جو عمومی طور پہ اور عوامی سطح پہ جو انتوزیزم تھا وار کے حوالے سے لوگ ریڈیو کو تو اتنا زیادہ اب نہیں اخبارات کو بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا ٹی وی کے آگے جو ہی ٹی وی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور پھر وہ فوٹیج کو ریپیٹ کرتے جاتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹی وی کہ دیکھ کے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کیسی ہو رہی اوپر سے کچھ پروگرام ٹی وی نے اس انداز میں بنائے جو اسکرپٹ تھے جو ڈرامہ نگار تھے جو خاص طور سے جن لوگوں نے نغمے لکھے اس زمانے میں جیسے کتیل شفائی نے بہت اچھے نغمے لکھے مسرور انور نے بہت نغمے اس حساب سے لکھے اور نور جہاں نے گائے مید حسن نے ان کو گایا پھر جب وہ ٹی وی پہ آتے تھے اور وہ سارے ایک وار کے حوالے سے جیسے نے کہا کہ جب بھی وار ٹائم ہوتا ہے تو میس کمیونکیشن کے یہ والی ایریا جو ہیں ان کی ساری کنسنٹریشن سارا فوکس ان کا جو ہے وہ وار پہ آ جاتا ہے وار کے حوالے سے ہر چیز بننی شروع نیوز میوزک پروگرامز، ڈراماز ہر آدمی ایسے ایریا میں جب پوری نیشن جو ہے وہ اپنے اس طرح کی سچویشن سے گزرے جہاں نیشن پارٹ آف دس نیشن تو وہ پھر اپنا سارا رول پلے کرتے ہیں چاہے وہ ادیب ہیں چاہے ایکٹرس ہیں چاہے ڈائریکٹرس ہیں, ہیں کمپوزرس ہیں کوئی بھی لوگ ہیں تو پی ٹی وی کو ایک بھرپور موقع ملا سکسٹی فائیو کی وار میں لوگوں کو یہ بتانے کا کہ ٹیلی ویژن کی جو امپورٹنس ہے ڈیلی لائف میں کس حد تک ہے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر ٹی وی کے اندر اور امپروومنٹ ہونی شروع ہو گئی پھر بائی دی اینڈ آفٹ ڈیکٹ جیسے سکسٹی نائن وغیرہ میں ٹی وی اکوپ ہونا شروع ہو گیا اس کی اپنی ایک بلڈنگ بننی شروع ہو گئی وہ بھی ریڈیو پاکستان سے اس دوران کراچی میں سکسٹی سیون میں کراچی میں اور پھر اسلام آباد میں ٹی وی اسٹیشن بننے شروع ہو گئے ان کی اپنی نشریات جو تھے ان کا آغاز بھی ہو گیا ایک اور بریک تھرو آیا پاکستان میں ٹی وی کی پیدا ہو گیا تک تو ہو کراچی میں جو پروگرام بنے وہ کراچی کے لوگوں نے دیکھے وہ اسلام آباد میں جو بنے پنڈی اسلام آباد میں وہ لاہور میں پروگرام بنے جو ڈراما بنا جو ڈسکشن ہوئی جو خبریں ہوئی وہ لاہور کے لوگوں نے دیکھی ہاں لاہور کا ڈراما ریکارڈ ہو گیا پھر اس کی جو کیسٹ تھیں اس کی جو ٹیپس تھیں جو کینڈ وہ کراچی چلا گیا پھر کراچی کے لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا کراچی کا ڈرامہ ریکارڈ ہو کے آ پھر وہ لاہور کے لوگوں نے دیکھا تو اس طرح وہ جو فیزیکلی ٹیپس جو تھیں وہ ٹریول کرتی تھیں اور دیکھتے تھے لیکن 73 میں ٹی وی نے ایک اور منزل جو تھی وہ کراس کر لیٹ واز سیٹنگ اپ مائکرو ویو نیٹورک اب مائکرو ویو نیٹورک میں یہ تھا کہ آپ کو ریلے کرنے میں بہت آسانی تھی آپ لاہور اسٹیشن سے مائکرو ویو لنک کے ذریعے اپنا جو میسج ہے کراچی بھیجتے تھے اس طرح ایک آپ لاہور سے اسلام آباد بھیج سکتے تھے تو ایک پورا نیٹورک مائکرو ویو کا ہو گیا اس کے بعد پھر وہ لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا تھا کیونکہ جو لوکل اینٹینا ہوتا ہے وہ مائکرو ویو کو نہیں اس کے سگنل کو لے پاتا ہے وہ ٹریس جو دوسرا عام نارمل سگنل ہوتا ہے ٹرانسمیٹر کا اسی کو لیتا ہے تو مائکرو ویو لنک سے سارا ملک جو ہے وہ لنک ہو گیا آپ کراچی میں ایک ڈرامہ آ رہا ہے بڑے مشہور ڈرامے آتے تھے وہ ڈراما اسی ٹائم میں ریل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم میں سارے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے سارے پاکستان سے مراد جہاں جہاں پہ بھی ٹیلی ویژن پایا ہے لاہور میں اسلام آباد اسی طرح لاہور سے جو ڈرامہ تھا لاہور چونکہ پہلے ٹی وی لاہور سے شروع ہوا تھا تو لاہور جو میچیورٹی لیول تھا وہ تھوڑا سا زیادہ تھا کیونکہ یہاں پہ سارے لوگوں نے کنسنٹریٹ کیا آبیسلی تو دوسرے جگہوں کے مقابلے میں یہاں پہ اس کی جو ٹیکنیکل صلاحیت وہ زیادہ ہے. بعد میں اتنی تیزی سے کام ہوا کہ تقریبا سارے اسٹیشن پہ اور پھر کراچی اسٹیشن نے خاص طور پہ اس میں بہت ایکزل کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پہ, پہ زیادہ کنسنٹریشن شروع ہوگی مائکرو ویو لنک سے سارے پاکستان میں ایک ہی ٹائم پہ پر پروگرام شروع ہو گئے اس سے جسے کہتے ہیں کہ اکانمی آف ورکنگ وہ عمل میں آئی اور بہت سارے جو کاسٹ آتی تھی پہلے آپ کی مختلف اسٹیشن کو الگ الگ رن کرنے کی وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی یہ اس سے پی ٹی بی کو بہت فائدہ ہوا عوام کو کیا فائدہ ہوا اس جب میس کمیونیکیشن کا یہ ایک دھارا چلا پاکستان میں جیسے سکسٹی فائیو کی وار کی ہم نے ذکر کیا ایک اور واقعہ بہت بڑا پیش آیا فور لاہور میں ایک بہت بڑی کانفرنس رہی جسے ہم جانتے اسلامک سمیٹ فورٹی ٹو کنٹریز ان کے ہیڈ آف جو تھے ہیڈ آف کنٹریز تھے جو صدر تھے وزرائے اعظم تھے جو بادشاہ تھے کنگڈمس کے وہ سب لاہور میں اکٹھے ہوئے اور ایک کانفرنس تھی میں فیبرری میں بائیس تیئیس فیبرری کو سیونٹی چونکہ مائکرو ویو موجود تھا تو اس کانفرنس کی جو کوریج تھی تھی تو بلیک اینڈ وائٹ لیکن امیجز آپ نے ریل ٹائم میں تقریبا سارے پاکستان میں اس کے دکھا دیے لوگوں کو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شالیمار گارڈنس میں کس طرح ایک سیوک ریسیپشن ہو رہی ہے پوری اسلامی دنیا کے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں کس طرح بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور جو اس کے ورکنگ سیشنز تھے پنجاب اسمبلی میں جو آج کل پنجابی اسمبلی ہے یہاں پہ اس کے ورکنگ سیشنس تھے کس طرح وہاں پہ لیڈرز جو ہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور کس طرح وہ سڑکوں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو دونوں طرف عوام جمے غفیر اور نعرے لگ رہے ہیں اور ایک جوش و جذبہ اور اس طرح سے پھر بنگلہ دیش کے وزیر آزم جو تھے شیخ مجیب الرحمٰن وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا ریئل ٹائم میں سارے پاکستان میں کہ ان کو کس طرح اسلامی دنیا میں جو تھا ایک بنگلہ دیش اس کو بھی شامل کیا گیا یہ سارے بہت سارے ایونٹس تھے جو جن کے ہسٹورک امپورٹینس اپنی جگہ پہ ہے لیکن میس کمیونکیشن کے حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو تھے یہ ہوئے اور لوگوں کو یوں لگا اپنے گھر میں بیٹھ کے جیسے وہ اسلامک کانفرنس بس جیسے بالکل فلم کی ذرا اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہی جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے چاہے آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں یا اسلام آباد راول پنڈی میں ہے یا گردا نوا کے یہ لگا کہ اسلامک کانفرنس کی یہ ساری چیزیں بالکل آپ مائکرو ویو لنک کا سیونٹی تھری میں اس حوالے سے پی ٹی وی نے ایک اور کارنامہ جو تھا سر انجام دیا اب اسلامی کانفرنس کے زمانے میں یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ کاش یہ اگر کلر ٹرانسمیشن ہوتی کیونکہ جو بھی لوگ باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے اس زمانے میں عام لوگوں کو تو پتا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ٹی وی آپ کے ملک کا ہی ہوتا تھا جو لوگ باہر ٹریول کرتے تھے وہ یہ دیکھتے دنیا میں وقت کوئی ٹیلی ویژن کا رواج جیسے में میں تو ففٹی فور میں جیسے ہم نے کہا تھا تو یورپ میں بھی ہو گیا پھر اور ملکوں میں ہو گیا تو یہاں پہ بھی یہ بات ہونی شروع ہوگی کہ ہم اس کو کلر کیسے کر سکتے ہیں یہ باتیں ہوتی چلی گئیں اور پھر ایکسپرمینٹل بیسس پہ سیونٹی سکس میں کامیابی سے یہ تجربہ کیا گیا کہ پاکستان میں کلرڈ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اسی حوالے سے پھر ایک جیسے یادگار دن کہنا چاہے کہ ایٹین نائنٹین ایٹی ٹو یہ وہ ایک ہسٹوریکل دن ہے پی ٹی وی کی ہسٹری میں جب ہماری نشریات بلیک اینڈ وائٹ سے کلر میں داخل ہو گئی بلیک اینڈ وائٹ دیکھ کے اب لوگوں کو بہت بہت مزہ آتا تھا تو ایک بہت اسٹرانگ ارض تھی اس چیز کی کہ کلر ہو پھر جب کلر ٹی وی شروع ہوا تو وہ دن بھی دیکھنے والے تھے جو فنکار تھے اور جو میک اپ تھا میک اپ کے سٹائل بدل گئے لوگوں کے جو ڈریسز تھے ان کی کلر سکیم بدل گئی جو سیٹس تھے سیٹ ڈیزائنر کے لیے ایک نیا چیپٹر کھل گیا کہ اب تو بہت کلر سکیم آ گئی ہے فرش کیسا ہو دیواریں کیسی ہوں اور جو فنکار ہیں ان کا لباس کیسا ہے لائٹنگ کس طرح سے ہو جو لائٹنگ ڈائریکٹر ان کے لیے بھی نئی چیز سامنے آ گئی اٹ واج ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو اٹ واج ناٹ جسٹ سوئچنگ آن فروم بلیک اینڈ وائٹ ٹو کلر آپ نے ایک سوئچ آن کر دیا تو اب ساری نشریات ایسے نہیں ہوگی بہت جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے اسٹوڈینٹس اس معاملے میں اسی لیے ہم اس کو اس ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بلیک اینڈ وائٹ سے وہ کلر میں آیا تو کتنے لوگوں کی ایفرٹ اس میں شامل ہوئی جو کیمرہ پرسنز تھے ان کی جو ایڈیٹنگ لوگ کرتے تھے ان کے لیے کنٹینٹی کو قائم رکھنا سیٹ ڈیزائن کو قائم رکھنا خود فنکاروں کے اندر تو بہت اینتوزیزم تھا جو ڈرامے کے خاص طور پہ جو ہے ان کو تو یہ تھا کہ اب لوگ ہمیں کلر میں دیکھیں گے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے سیڈ کے اب کلر میں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا امپریشن جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہونا تھا اور ہوا تو پی ٹی بی جو تھا ایٹی ٹو کے بعد اس کی کلر ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ایکچوئلی پارٹ آف دا ولڈ دیر واز ہارڈلی این بلیک اڈ وائٹ ٹرانسمیشن گوئگ آن موسٹلی داٹریز فرم بلیک اینڈ وائٹن سو ڈیٹ پی ٹی بی But it was a great change from black and white to color television, you had to have a different color schemes, the costumes, the set designs, the lighting engineers, the camera persons, the editing people for the purposes of continuity because any change in the color, any, any shade of the change of the color would not uh, help them uh, do good editing. They have to have uh, very keen in having a continuity because of the colors as well. Because of their dedication, because of, uh, they were quite educated by that time. People have done their courses from universities by that time. And they were quite qualified to handle this new situation of uh, having a colored transmission. It was a little late in the world. But when we came here, we saw today, we can't think about it. بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی نشریات کیسی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کبھی کوئی پرانا ڈرامہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھتے بھی خاص طور سے جب ہم لوگ سکسٹی فائیو کی وار کے حوالے سے کچھ پروگرام کرتے ہیں یا جو ہم پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں ٹی وی کے مختلف پروگرامس کے حوالے سے تو آپ کو کچھ ڈراموں کی جھلکیاں ابھی بھی دکھائی جاتی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ تھی اور بلیک اینڈ وائٹ امپریشن جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ پٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو گیا کہ آپ اس کو دیکھیں سر اس لیے ایک کلرڈ اسپاٹ دے دیا جاتا ہے اسکرین پہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو ٹرانسمیشن جو ریکارڈیڈ چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے اور آپ کے ٹی وی کے اوپر جو کلر ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے so, سلسلہ چلتا ہے کہ 1987 میں فیڈرل ٹی وی سینٹر اسلام آباد میں قائم ہوا اس سے یہ ہوا کہ سارا ٹی وی کا جو ٹرانسمیشن تھا وہ سینٹرلائزڈ ہو گیا آپ کے نیوز ریجنل نیوز آپ کے ڈراما پروڈکشن آپ کی جو نیشنل ہو کب تھی और बहुत सारी चीजें पॉलिसी के हवाले से वो फिर सेंट्रलाइज हो गया आपका जो रिकॉर्ड था सारा टीवी के हवाले से इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो सारा वहां पे सेंट्रलाइज हो गया 92 में एक और ब्रेक थ्रू हुआ देखिये कहीं पर रुका नहीं सिलसिला मंजिल एक के बाद एक तय होती चली गई फिर टीवी ने एक दूसरा चैनल शुरू कर लिया नाइनटी में फिर एक लोकल एरिया ट्रांसमिशन के हवाले से एक और ट्रांसमिशन का आगाज हो गया फिर पीटीवी वर्ल्ड शुरू हो गया कब नाइनटीन में آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی اور ہے پی ٹی بی ولڈ اور ہے پھر تھوڑے عرصے کی بات ہے پی ٹی وی نیشنل شروع ہو گیا جس میں پاکستان کے سارے علاقوں کے حوالے سے پروگرام ڈرامے دکھائی جاتی تو پی ٹی وی نے اپنا یہ سفر جو ہے بڑی کنسٹینسی کے ساتھ جاری رکھا لیکن جو چیز پی ٹی وی کی اسٹوڈینٹس شہرت کا باعث بنی دیکھے ویسے تو پی ٹی وی کے سارے پروگرامس کے لحاظ سے جو آپ کو بہت شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتی پاکستان ٹیلیویژن ان فیکٹ ارنڈنگ وین اٹ پروڈیوسڈ ویئر دی وا sense سینس آف پرائڈ دیٹ دے پروڈیوسڈ ویری ہائی کوالٹیویژ ڈراماز اگر ہم ٹی وی ڈراموں کی بات کریں تو کتنے ڈرامے اہمیت ہیں جیسے پرچھائی جیسے ایک محبت سوف سانے اشفاق احمد کے لکھے ہوئے ایک ٹہل کا مچ گیا جب یہ سیل ٹی سے آنا شروع ہوا روحی بانو کی ایکٹنگ اور اس کے بعد اشفاق احمد کے جو ڈائلگز ہوتے تھے بڑے مضبوط بہت سننے والے اور پھر سمجھنے والے شمع ڈرامہ ذرا وین میں تھا پھر ایک ڈرامہ آیا اس ڈرامے کے آنے کے کی بعد کیا ہوا کہ پاکستان کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھی وہ جب ڈرامہ آتا تھا تو تب میں یونیورسٹی کے آخری دنوں میں تھا مجھے اچھی طرح سے وہ دن میری میموری میں ہے جب وہ ڈرامہ آتا تھا تو ٹریفک بہت کم ہو جاتا تھا بڑے شہروں میں لاؤڈ تھوڑا سا لاؤڈ ڈراما تھا جی وارس اس ڈرامے کا نام تھا اس ڈرامے کے آنے سے ٹی وی ڈراموں کی ایک نہج جو تھی وہ تھوڑی سی بدل بھی گئی مگر اتنے غذب کا ڈراما اس میں ایکٹنگ کا معیار ڈائریکشن کا میاض اور امجد اسلام امجد کے اس میں ڈائیلاگ تھے بہت ہفتے چلتا رہا وہ ایک پورا سیریل تھا الفا برا چالیس سے تو آپ واقف ہوں گے تنہائی ایک ڈرامہ یہاں پہ پھر علیف نون کی تو ہم نے ذکر کیا تو ایک لائف ٹرانسمیشن آیا کرتے تھے سونا چاندی ایک منو بھائی کا لکھا ہوا ایک عوامی سطح کا ایک ڈرامہ بہت پاپولر ہوا اپنے لہجے کے حساب سے اور اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت پاپولر ہوا خدا کی بستی دو... کتنے ڈرامے دھوپ کنارے کتنے ڈرامے ہیں جن کے آپ نام لینے اگر شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتے پی ٹی بی کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اس حوالے سے ان ڈراموں کے حوالے سے پھر اپنے ٹاک شوز کے حوالے سے خبروں کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اپنی بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کے حوالے سے مائکرو ویو لنکیج کے حوالے سے پی ٹی بی نے خوب نام کمایا اور آج یہ حال کہ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میس کمیونکیشن کے اس سفر میں جو پرنٹ سے شروع ہوا اور, پھر اور ریڈیو پہ آیا بات جو ہے وہ ٹی وی کے یہاں تک پہنچ گئی کہ now you can match this ٹی وی کے کیونکہ ٹی وی ایک وربل اور نان وربل کا کمبینیشن ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹی وی کے اثرات سوسائٹی پہ کلچر پہ لوگوں کے رہن سہن پہ کیا آئے اس وقت تک ٹھیک کیئر خدا حافظ